وحضا کرا تل قرآ پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر جسے سناتے ہیں جالنا بین کا وین الزین اللہ یوم بالآخرت حجاب و تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے پردہ کیوں ہوا ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو ہے ہی نہیں سنجیدگی ہے ہی نہیں پن ہے بابر کے دوبارہ اس تو توجہ سے کچھ سنیں گے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے ہم نے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ جاننا ادا قلوب ہی ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں یف کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں وہ اذان ہی ان کے کانوں کے اندر شکل پیدا کر دیتے ہیں اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا ملا والد بارین نفورا تو وہ اپنی پیٹھے موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی لگا رکھی انہوں نے اور والح بھی تو ہیں آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی لگاتے ہیں تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں نہ جو اعلیٰ وبا اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میںکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ذہین ہے ہے ہمارا یہ یہ ہمارا ایلیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں کہ آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں بھائی ظلم نجوا اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس یقول الالمون اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم ان تب اللہ رجم مشہورہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سہر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھائی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک شہر زدہ آدمی ہے مشہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو ان تو کیفا مرمول عقل ہم سال دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں شہر زدہ مشہور کبھی شاہر کبھی مشہور کبھی شاعر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فغلو اب وہ بھٹک گئے ہیں فلاں دستیو نا سبیلا اور اب یہ راہ آپ نہیں ہو سکیں گے وکال ادا کنہ اظامم اور اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راک ہو جائے گا آئینہ لموسور خلکن جگیدہ کیا کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق وہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو خاتون پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ او خلقم نما یکبر فی فیصد ہے یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فسیا دو نا پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا کول نظی فتح اول مرہ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو پھر وہ آپ کے سامنے سڑکوں کو مٹکائیں گے سروں کو ہاں ٹھیک ہاں ہے ٹھیک ہے لیکن یقون کب ہوگا ایسا بتائیے کو لسان یقون قریبا کہہ دیجیے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ یوم یا دتستجیب نہ جس دن کے وہ تمہیں پکارے گا جا تم اپنی قبروں میں ہو گئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہو گئے لیکن تم چلے آو گے اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے بےحمد ہی اس کی حمد کرتے ہوئے وہ تد النہ البس قَلِيلًا تم اور تم کو کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم بردست ہے یہ بھی کچھ تھوڑا سا عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے وہ کل عبادی یا کل التی افسن نبی میرے بندوں سے کہہ اب یہ عبادی کون ہے اہل ایمان بجائے کہنے کے کل ابادی میرے بندوں سے کہہ یقون اللقی احسن وہ بات کیا کرے عمدہ مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ان لوگوں کے آبا و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں عقائد ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی رسمیں ہیں ان کی حمیت ہے ان کی غیرت ہے عوام میں جہالت ہے ان کے چودریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں ہائی ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو دائی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے حلم ہونا چاہیے دائی کہیں مشتعم نہ ہو کلے وادی یا کلتی ہے آسن انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ ان بینہم یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے ہاتھاپائی ہا شروع کرا دے ان شیطان کان السان یا و موبینا یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ربکم عالم کم و تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے یشا یا وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا اور یہ شاہی واقعی تم چاہے گا تمہیں عذاب دے گا بمار صلی اللہ کا رحم وکیل اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروگا بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے نہیں یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے ذاتی ہے رمبو کا عالم و منفی سما واطم اللہ اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں اور زمین میں ہے ولاکۃمب اللہ بعض النبی علی بابن اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضی لگ دی ہے اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے آخری دور ہے مکے کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورت بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسا افضل ہے یا محمد افضل ہے یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہم صلاحۃ وسلام تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اس بحث میں تم نہ پڑو اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی ٹھیک ہے وہ ہے افضل لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو حضور کے سری حکم کے خلاف مرضی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہے افضل اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس افسلیت کا اس کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی تم پیدا ہوتی اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلتمند یونس وہ ہے رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے پکڑ ہوئی ہے اور کسی کا معاملہ نہیں یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضی نظم دو اس, اس بات میں مت پڑھو بول فضہ بادل نبی نالا باز ہم نے بعض نمبیا کو بعض میں جا پر فضیلت دی ہے بس اصول بات ہے دل رسول و فض اللہ بادہ اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ حقینہ داغود ہم نے داغود کو زبور عطا کی تھی ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عصبتیں ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے اعتراف میں ان کے اعلان میں ہمیں کوئی نہیں ہمیں کوئی نہیں پریل الزیرہ دام تم مندو ان سے کہ پکاروں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی سیوا معبود ہے کوئی کار مختار وہ بھی ہیں کو نہش کو بلا تحویلا تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا علاق الزین یعور وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں لیکن پکارے جانے والے ابیاء اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا لیکن اس عالم عمر میں اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں ہم کئی دفعہ دیکھا رہے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے ہمیں کوئی معلوم کرے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ پشتاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا حضرت سامان بن گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مدمقابل بنایا گیا اللہ کا. لہذا علاق الزین جب تغولہ رب, رب, رب اللہ تھا اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہے تو یہ وسیلہ کا ربض آ چکا ہے اس سے پہلے جب تغولہ ادارہ اکرم یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں فرشتے ہیں تب کا کے فرشتے ہیں پھر درجۂ اعلیٰ کے فرشتے ہیں پھر مقربین بارگاہ ہیں پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے ملائے کا مقرربین ہے ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب مل اللہ کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری گاؤں سے ہو ہوجے جب قبول ادار عطا مکر اقرب چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھے اور قرب ہو جائے ایک دوسرے سے آگے نکل جائے وہ ارجون رحمتا ہوا اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب عرب میں واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعات ایسی شہر جس سے ڈرتے رہنا چاہیے ان میں قریعہ قبل یوم قیامت او معذبوہا عذاب شدیدا اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب اس آیت کو جوڑ لیجیے کیونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورت یون ضرباسم شدید ہو بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آج کل جو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں نیوکلیر وار ہو اور کسی میں وہ چھڑ سکتی ہے لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحبۃ العظما بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ آتی کے اندر خبریں جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کحف کے اندر سرحد کے ساتھ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا اور مہذب عذاب الشدیدہ کانزال کفیل کتاب مستورہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے طے شدہ ہے وہ آنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے مبامولانا رسل بل آیات اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سرح انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے حصے نشانی کوئی موجودہ یہاں اللہ تعالی فروا ہیں کہ ہم نے اس طرح کے موجودے دکھانے کیوں بند کر دیے ومام آ نہیں روکا ہم کو اس سے کیا نرسر ابل کہ ہم وہ موجدہ دکھائیں اللہ انکزہ بحل اولون اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹ لایا ان کو نہ تو سمود کو جو ہم نے ناکا دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی مان لائے عیسیٰ کو جو آخری موضوعے ہم نے دے دیے زندہ جانور پیدا کر دینا گارے سے بنانا پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے اور مرد مردہ کو کہنا قم کمب بیچا وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے اب اس سے آگے کون سا موجزہ ہوگا لیکن کوئی مانا معلوم انکشل ان پہلوں نے بھی ان موجدات کا انکار ہی کیا جھٹلایا وہاں نا سمودن ناپتا تھا بھوب سے رہتا نا سبود کو قومی سبود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی فضل انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا بھگوان عرص اللہ آیات اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم بنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں بس کل نہ لگا رب کا ہاتھ اور جب ہم, نے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں اس کہ کیا مطلب ہے کہاں ہے اللہ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہوا ہے افزائی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے حقیقت و ماہیت وجود ایک اللہ کا وجود ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے یہ دنیا ہے یا اللہ ہے کیا ہے اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوست سب قاری کائنات جو ہے خدائی ہے خدا ہی نے یہ روپ دار لیا ہے جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں ہم سب خدا ہی ہے یہ بہت بڑا کفر ہے شرک ہے تو کیسے سمجھیں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بال آتا ہے اللہ ہے کیسے ہے کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے لیکن اللہ تو ایپسلیوٹ ایکزسٹینس ہے اس کی کسی حدود اور قیود اور زمان اور مکان اور سمت ان سے تو بابرا ہے براء البرا سما وراء البرا وجب رویہ التی اللہ فتح اسی طریقے سے اب یہ مسائل دنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے معاہدے دکھانے بند کر دیے ہیں اور حضور کے بارے میں طے کر دیا کہ وہ معجدہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجدہ یہ مانگ رہے ہیں اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا ببا جان روئی اللہ رویہ یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے جیسے رویت رویت بصری ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو رویت ہی ہے تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا اللہ علیہ کا جو آپ کو دکھایا ہم نے اللہ فطنت الناس وہ بھی لوگوں کے لیے فتنا بن گیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے جب بالکل ان کا دماغ چل گیا ہے معاذ مہاجنڈا سما اللہ بہت خوش ہوئے تھے مشرقی مکہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری مشکل حل ہو گئی اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے واقع محمد کا دماغ چل گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات میں تم مقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں اب یہ بات ناقابل قیاس کیسے انسان سب گمان نہیں کر سکتا آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں آج تو آپ کے پاس ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں لیکن یہ کہ آج سے آپ چودہ سو برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے پندرہ دن لگتے تھے تو کیسے وہ گیا گئے بھی اور آ بھی گئے رات کے اندر بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا کیا واقعی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں ان سے کہوا دیتے ہیں چلو صحیح اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ بس ختم اس دن سے سدی وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اگر وہ آسمان تو کون سی بڑی بات ہو گئی اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس تو وہ آسمان تک ہو کے کون سی بڑی بات ہوئی وہ اگر کہہ رہے تو کہہ رہے ہیں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا موما جان نویٰ رینا کا اللہ فتنت علناس یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا اور شرت الملون قلع قرآن اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی وہاں سے وہ جب درخت کیسا ہوگا آگ کے اندر درخت ہاؤ از اٹ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہو گئے مختلف ہو گئے اس آگ کی نوعیت اور ہے وہ آگ یہ نہیں ہے وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے تو فرمایا بس شجرت الملور کا اور جس قرآن مجید میں جس ملون شجر کا ذکر ہے وہ فُهُمْ فہوم لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے فرمایا زید ہوں اللہ ترجان ان اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے چلے جا رہا ہے سرکشی ملائے کردو ابلیس اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے مگر ابلیس نے نہیں کیا کالا خلق تک یہ چوتھی مرتبہ قصہ آ رہا ہے قرآن میں اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے نے بنایا گالے سے تک کرم مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو ذرا دیکھ پروردگار یہ جو انسان آزم جس کو ت نے مجھ پر عزت دی ہے مجھ سے بالا تر کر دیا کرم تو آلیہ لئی نہ خر قیامہ اگر تم مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کن اللہ تن کر نزل اللہ خلیدہ میں اس کی پوری نسل اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا کالا ضب فمن اللہ جاؤ دفاع ہو جاؤ ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے بس تفضل منیست من ہوم یہ طرف آئے کئی بار براہ نوٹ کریں گے جی فض کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نو زائدہ ابھی ہوتا ہے جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کسی انسان کی ٹانگے لڑکھڑا جائیں اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے ہمت اس کے جواب دے رہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کن آیا ہے کمین ہوں تو پھر ان کو ان میں سے جس کو چاہے بسوتے کا اپنی آواز سے باجنے والے اور لا ان کے اوپر مسلے کا اپنے سواروں کو وجلے کا اپنے کو وہ شارق اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر ساجھا تر مال میں اور اولاد میں واحد اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے وما یا دو ہوں شیطان اللہ لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے انبادی لہ سرکار سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا ورگ لو جس طرح سب باب دکھا لو جس طرح جو چاہو بسلسان دادی کر لو اس کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ و کفا میں رب کا وکیلا اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کار ساتھ جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہے رب و کم النظیر فلقی باہر تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں لے تب تب ان فضل تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو ان لوکارا بے کمر رحیمہ یقیناً وہ تمبر ہی وضا مسا کے مدد و یہ مقبول کئی دفعہ آ چکا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں طوفان آتا ہے بہت نظر آتی ہے بل عمن تنوع اللہ یا تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجے کرتے ہو فلما نجا کو مل اچھوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو صرف اللہ کو پکارتے ہو پھر جب اللہ تعالی تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے پر تم پھر کرتے ہو پھر لیتے ہو مکان انسانوں کا پورا یقینی انسان بہت ماشکرا ہے